قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كَانَ لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء کافروں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ تم عن قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ برا بچھونا ہے یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھیں ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنے سے دگنا دیکھتے تھے جو آنکھوں کی نظر تھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی مدد سے قوی کرتے ہیں یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے جنگ, جنگ بدر, بدر میں اللہ تعالیٰ کی اللہ قدرت و نسر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجیے کہ تم دنیا میں بھی پست اور مخلوق کیے جاؤ گے ہارو گے اور ماتحت بنو گے اور قیامت کے دن بھی ہانک کر جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے جو بدترین بچھونا ہے اور فرمایا گیا کہ فتح بدر نے ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے سچے اچھے اور پسندیدہ دین کو اور اس دین والوں کو عزت و حرمت عطا فرمانے والے ہیں وہ اپنے رسول کے اور آپ کی اطاعت گزار امت کے خود مددگار ہیں وہ اپنی باتوں کو ظاہر اور غالب کرنے والے ہیں دو جماعتیں لڑائی میں گد گئی تھیں ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دوسری مشرقین قریش کی یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے اس دن مشرقین پر اس قدر رعب غالب آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس طرح کی مدد کی کہ باوجود یہ کہ مسلمان گنتی میں مشرقین سے کہیں کم تھے لیکن مشرقین کو اپنے سے دگنے نظر آتے تھے مشرقوں نے لڑائی چھڑنے سے پہلے ہی جاسوسی کے لیے عمیر بن سعد کو بھیجا تھا جس نے آ کر اطلاع دی تھی کہ تین سو ہیں کچھ کم یا زائد ہوں اور واقعہ بھی یہی تھا کہ صرف تین سو دس اور کچھ تھے لیکن لڑائی کے شروع ہوتے ہی اللہ عز و جل نے اپنے خاص اور چیدہ فرشتے ایک ہزار بھیجے ایک معنی تو یہ ہیں دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ کافر ہم سے دو چند ہیں پھر بھی رب اعزوجل نے انہی کو مدد دی ابن عباس عدی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بدری صحابہ تین سو تیرہ تھے اور مشرقین چھ سو سولہ تھے لیکن تباریک کی کتابوں میں مشرقین کی تعداد نو سو سے ایک ہزار بیان کی گئی ہے تو شاید عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہما کا الفاظ قرآن سی استدلال ہو یاد رہے کہ عرب کہہ دیا کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک ہزار تو ہیں لیکن مجھے ضرورت ایسے ہی دو چند کی ہے اور مراد ان کی تین ہزار کی ہوتی ہے تو کوئی مشکل باقی نہ رہی لیکن ایک سوال اور ہے وہ یہ کہ قرآن قریب میں اور جگہ ہے اذ فی قلیلًا فی اللہ امرًا کیا یعنی جب آمنے سامنے آگئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا تاکہ جس کے کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکے تھے وہ ہو جائے بس اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تعداد سے بھی کم جچے اور عالمران کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بلکہ دگنے نظر آئے تو دونوں آیتوں میں تدبیر کیا ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول اور تھا اور اس کا وقت اور تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمیں مشرقین کچھ زیادہ نہیں جچے ہم نے غور سے دیکھا پھر بھی یہی معلوم ہوا کہ ہم سے زیادہ گنتی ان کی نہیں دوسری روایت میں ہے کہ مشرقین کی تعداد ہمیں اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس کے ایک شخص سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی ستر ہوں گے اس نے کہا نہیں نہیں سو ہوں گے جب ان میں سے ایک شخص پکڑا گیا تو ہم نے اس سے مشرقین کی گنتی پوچھی اس نے کہا ایک ہزار ہیں اب جب کہ دونوں فریق یعنی گروہ ایک دوسرے کے سامنے صفحے باندھ کر کھڑے ہو گئے تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ مشرقین ہم سے دگنے ہیں یہ اس لیے کہ انہیں اپنی کمزوری کا یقین ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کر لیں اور تمام تر توجہ اللہ کی جانب پھیر لیں اور اپنے رب اعز وجل سے اعانت اور امداد کی دعائیں کرنے لگیں ٹھیک اسی طرح مشرقین کو مسلمانوں کی تعداد دگنی معلوم ہونے لگی تاکہ ان کے دلوں میں رعب اور خوف بیٹھ جائے اور گھبراہٹ و پریشانی بڑھ جائے پھر جب دونوں بھیڑ گئے اور لڑائی ہونے لگی تو ہر فریق دوسرے کو اپنی نسبت کم نظر آنے لگا تاکہ ہر ایک دل کھول کر حوصلے نکال لے اور اللہ تعالی حق و باطل کا صاف فیصلہ کر دیں ایمان کو فروۃان پر غالب آ جائے مبمنوں کو عزت اور کافروں کو ذلت مل جائے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وال رکم اللہ بدری ون تم <أَذِلَّة> یعنی البتہ اللہ تعالی نے بدر والے دن بھی اے مسلمانوں تمہاری مدد کی حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے اسی لیے یہاں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنی مدد سے قوی بنائے پھر فرماتے ہیں اس میں عبرت و نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو آنکھوں والا ہو جس کا دماغ صحیح و سالم ہو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں لگ جائے گا اور سمجھ لے گا کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی اس جہان میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ان کا بچاؤ کریں گے